کیسی عجیب بات ہے پاکستان میں اس کلدو سے کالا باغ تک دریائے سندھ تنگ گھاٹیوں میں سمٹا سمٹا جاتا ہے اس کے کنارے کوئی گاتا نہیں کوئی ساز نہیں بجاتا مگر جوں ہی یہ دریا کالا باغ سے آگے بڑھ کر کشادہ میدانوں میں پھیلتا ہے ہر طرف موسیقی کے رنگ پکھرنے لگتے ہیں دریا کے شور کے ساتھ تانے گونجنے لگتی ہیں اور لہروں کی اونگلی تھامے تھامے سر کبھی نیچے ہوتے ہیں کبھی اونچے یہ سارا کا سارا میاں والی کا علاقہ ہے رکھ کے قبر لنگ لگ گہن تی جی دیا وارس نہیں بنے میری قبر دی وارس بہن کہتے ہیں بغداد سے ایک بزرگ میاں علی یہاں تشریف لائے اور دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے لوگوں کو سیدھی سچی راہ دکھانی شروع کی سن سولہ سو چالیس میں حضرت میاں علی کا انتقال ہوا اور انہیں دریائے سندھ کے کنارے دفن کیا گیا مگر دریا نے اپنی سرکشی نہ چھوڑی اور توقیانی کی لہریں اٹھ کر ان کی قبل تک جا پہنچیں کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا آپ نے کہا کہ یہاں کی ساری میتیں نکال کر اونٹوں پر رکھو اور جہاں یہ اونٹ ٹھہریں وہاں دوبارہ دفن کرو جہاں اونٹ ٹھہرے میاں علی کو وہیں دفن کیا گیا اور وہ مقام میاں والی ایک طرف دریا دوسری طرف تھل کا ریگستان نہ بنگال کی طرح ہریالی میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوبا ہوا علاقہ نہ کاغان اور سواد کی طرح پھولوں میں ڈھپا ہوا خطہ دور دور تک پتھر چٹانیں اور پہاڑ ساری زمین کا رنگ پتھروں جیسا سارے علاقے کا مزاج چٹانوں جیسا اس کے باوجود اس سرزمین سے نقمے پھوٹے گیتوں کی فصلیں اگیں اور تانوں کے پھولوں کے خوشے پوری پوری شاخوں سمیت جھکائے اس علاقے میں موسیقی خوب خوب پروان چڑھی میں اس روز میاں والی پہنچا تو میرے احباب مجھے شہر میں لیے لیے پھرے شاہراہ فضائیہ کے شہزاد ہوٹل میں ہم کھانے پہنچے تو انہوں نے دکھایا کہ دوسری میزوں پر کیسے کیسے نامور گلوکار بیٹھے ہیں کچہری روڈ کے رضوان ریسٹورینٹ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ دائیں اور بائیں بڑے بڑے مشہور گانے والے بیٹھے ہیں آخر اسی سڑک پر لندن میوزک سینٹر آ گیا میاں کی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنے والے اس بازار میں ایک بورڈ پر اپنے شہر کا نام دیکھ کر میں چونکا میوزک کا لفظ پڑھ کر خوش ہوا اور سینٹر میں داخل ہوا تو جھوم اٹھا وہاں فرش سے چھت تک موسیقی کے ان گنت بھرے پڑے تھے ایک چھت کے نیچے اتنی ساری لوک موسیقی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور لندن میوزک سینٹر والوں نے بھی لندن سے آنے والا لوک موسیقی کا ایسا دلدادہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا فوراً ہی سرائی کی نغموں کی باتیں چھڑ گئیں ایک طرف ایک کلسی پر ایک بزرگ خاموش بیٹھے تھے کسی نے کہا ان سے ملیے سیکلوں سرائی کی نغموں کے خالق استاد غلام حسن میں ان سے واقف تھا وہ مجھے جانتے تھے ذرا دیر میں گھل مل کر باتیں ہونے لگیں باتیں ہوتی گئیں نخمے گونجتے گئے باتوں میں تانوں کے رنگ بھرے اور ان سے خوشبو آنے لگی میاں کے گیتوں اور نغموں کا ذکر بھی ہوتا رہا اور اس تذکرے میں گیتوں اور نغموں کی مٹھاس بھی کھلتی گئی میں نے غلام حسن صاحب سے پوچھا اب یہ کہ آپ سرائکی گانوں کی تلسیں بنا رہے ہیں اور وہ فوق اور راگ کی بنیادوں پر بنا رہے ہیں کیا اس کے لیے آپ نے کوئی تربیت حاصل کی ہے تربیت جی صرف میں نے کلاسیکی موسیقی کی حاصل کی ہے اس کے بعد مطلب جس وقت ہم درد بناتے ہیں تو کسی راگ کو مد نظر رکھ کر درد نہیں بناتے جب ترد بن جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا راگ ہے پھر گلوکاروں کو بتاتے ہیں کہ یہ راگ ہے اس میں دوڑے ماہیے آپ نے کہنے اور گیت اس میں کمپوز ہے میں کوک دے رہوں ظالم آدھے لو کالم بیوڈ کھلے لگے سڑکے تو آپ کی جو فوک طرزیں ہیں جو اس علاقے کی سرائی کی فوک طرز ہیں کیا یہ بہت پرانی ہیں یا نئی ہیں یہ پرانی بھی ہیں جی کافی پرانی طرزیں بھی ہیں تقریباً پرانی طرزیں ہیں پھوک اس علاقے میں جو چلتی ہیں تو نئی طرز بھی کوئی نہ کوئی بن جاتی ہے جینا. انسان سے یہ بتائیے کہ پرانی طرزیں آپ نے کہاں سے سیکھی یا کہاں جاتے ہیں کہیں سے جمع کرتے ہیں پرانے بزرگ ہمارے علاقے کے جتنے گلوکار تھے وہ لوگ ان سے ہم گانا باپ دادا سے سنتے تھے تو ان کی طرزیں مطلب ہم سن کر اندازہ کرتے تھے کہ یہ بہت پرانی ہیں اور ان سے ہم نے سیکھا ہے پرانی طرزیں بھئی جو اس علاقے میں چلتی ہیں تو میں نے اپنے علاقے کا پرانا گیت ریکارڈ کرایا افشا کی آواز میں مطلب وہ بہت گیت ہے وہ وہ گیت ہے جی میرے گلے دیا گل ہارا ہک لڑ ترا ونجی پیا سارا بالو بتی اتنے میرے موتی ویٹے نہیں دلا دان ڈاڈے ہارا اس بعد مطلب اس علاقے دے اندر ہیمڑی ٹپا ایک نما آدھا اس مطلب اس کی کوئی طرز نہیں بناونی پی ترزی تو اس علاقے دے اندر جی راگ استعمال آدھے زیادہ تر اس علاقے دے لوگ اس پسند کریں یوگ اور بیروی بھی راگ ہے جی زیادہ اس علاقے میں وہ ان دو راگوں کو پسند کرتے ہیں گھروں میں جو عورتیں گاتی ہیں خاص طور سے شادی بیاہ ایسے رسموں میں ان گانوں سے آپ استفادہ کر جو ہمارے علاقے میں عورتیں گانا گاتی ہیں وہ تقریبا ہیمڑی اس کو کہتے ہیں ہم ٹپا वो टप्पे गाती हैं एक ही तरफ पे होते हैं तकरीबन उनकी कोई धुन कंपोज वगैरह नहीं होती वो एक ही तरफ पे गाती है और آپ کے علاقے کے جو ہی گانے ہیں ان کے ساتھ ساز کون سے ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے جو گانے ہیں ثقافتی گانے مطلب سریکی ان کے ساتھ ڈھولک طبلہ اور ہارمونیم ہوتا ہے اور گھنگرو وغیرہ والی کے گانے والوں میں جی ہاں آپ کچھ نام ایسے بتائیں گے جو لوگ بہت اچھا گا رہے ہیں جی میاں والی کے اچھے گانوں والوں میں تو ڈوڑا مائیا گانے والوں میں شفیع اختر وطا خیلوی ہو گئے عجوب نیازی ہو گئے اس کے بعد یونس ہو گئے لیاقت علی خاں ہو گیا شفاء اللہ خاں ہو گیا مطلب عیسا خیل کے وہ بھی میاں والی میں عطاء اللہ خاں نیازی وہ بھی ہمارے میاں والی کے ہیں نام پر گلوکار ہیں وہ بھی ہمارے میاں والی کے اچھے گاتے ہیں <سلام> جگتے کچھ نئے گانے والے آ رہے ہیں کچھ لوگوں کو تربیت دی جا رہی ہے جی ہاں نئے گانے والے بھی آ رہے ہیں جی کافی لوگوں کو شوق ہے کہ مطلب نئے نئے گانے والے غلام شبیر ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی گلوکار ہیں مظہر علی ملک ہو گئے جب اور کافی گلوکار ہیں جامعہ گلستان خان ہو گئے اچھا اور علاقوں کی جو موسیقی ہے اور فلم کی اور ٹیلی ویژن کی جو موسیقی ہے اس میں غیر ملکی موسیقی کے بھی اثرات آ رہے ہیں کچھ تو آپ کو پتہ ہے ساز نئے طرح کے گئے طرزیں بھی نئی نئی طرح کی بنانے لگے ہیں تو کہیں اس میں ذرا سا ڈسکو کا انداز ہے کہیں ماڈرن کہیں مغربی موسیقی ہے آپ کی موسیقی میں ایسے کوئی اثرات کہیں داخل ہو رہے ہیں نہیں جی ہماری موسیقی میں ایسے اثرات داخل نہیں ہوئے اس علاقے کے لوگ جو ہیں زیادہ ڈسکو کو پسند نہیں کرتے بس وہ ثقافتی گانا ٹپا دوڑے مائیے اس کو پسند کرتے ہیں لیکن ہم ہم نے جو گانا سیکھا ہے خان صاحب توکل علی خان صاحب سے اس میں مطلب مغربی موسیقی کے بھی اس, اس وہ بھی انہوں نے ہمیں سکھائی ہے کہ سر پلٹے مغربی موسیقی کے بھی ہم کرتے ہیں سرپلٹے پاکستان ان کے بھی کرتے ہیں لیکن مغربی موسیقی کے سر بھی کرتے ہیں ان کا انداز علیحدہ ہوتا ہے یہ بتائیں کہ فوک گانے کا جب ذکر ہوتا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ کبھی بارش ہو رہی ہے تو کہیں کوئی گانے لگا کبھی رات کا سناٹ رہا ہے تو کوئی گانے لگا میاں والی میں ایسا کچھ ہوتا ہے جی ہاں اس طرح ہوتا ہے مطلب کوئی ہجر کے گیت گائے جاتے ہیں کوئی خوشی کے گیت گائے جاتے ہیں کوئی شادی بیاہ کے گیت گائے جاتے ہیں مطلب اس طرح کے گانے کافی لوگ گاتے ہیں کوئی مطلب درد کے گانے گاتا ہے مائیے بھی گاتے ہیں دوڑے وغیرہ بھی گاتے ہیں اس طرح لو باس تربالوں میں دے بہڑے کڑک کڑا کے سدوں تاری جد ماہی میں بڑے بہڑے ویسے یہ گانے جو گھروں کے ہیں اور موسموں کے ہیں اور رسموں کے ہیں عورتیں گاتی ہیں جی ہاں ہیں سب گانے گاتی ہیں عورتوں موسموں کے بھی شادی بیاہ کے بھی اور ہر قسم کے گانے گیت بغیرہ گاتی ہیں مایوب یہ برا تو نہیں سمجھا جاتا نہیں جی برا نہیں سمجھا یہ گفتگو میاں والی کے نامور موسیقار استاد غلام حسن سے ہو رہی تھی اس پروگرام میں جن گلوکاروں کی آوازیں آپ نے سنی وہ تھے عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی عابدہ پروین افشاں لیاقت علی خان وطہ خیل ایوب نیازی محمد شفیع و تخیلوی اور داود خیل کے غلام احمد میاں کے ان پروگراموں میں آپ جو باسری سنتے رہے وہ لاہور کے باسری نواز بابر علی نے بجائی تھی ہم ان سب کے شکر گزار ہیں اس شہر کا تذکرہ یہیں ختم ہوا اگلے ہفتے ہم کندیاں اور چشمہ بیراج کے راستے آگے چلیں گے اور راہ میں ایک عجیب و قریب مقام آئے گا بلوٹ شریف اس کا احوال ضرور سنیے گا اب رضا علی آپ دی کو اجازت دیجئے خدا حافظ